مکمل طریقہ نماز کی اسلامی بھائیوں کا نماز کا عملی طریقہ اسلامی بہنوں کے نماز کا عملی طریقہ ملری چینل کے ناظرین کے لیے یہاں مختصرا نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے اسلامی بھائی ہو مذہب ہے نفیہ کے مطابق نماز کا عملی طریقہ بتانے لگا ہوں میں اس عملی طریقے میں نماز کی نیت نہیں کروں گا اس لئے کہ دوران نماز گفتگو نہیں کی جاتی اور میں نے گفتگو بھی کرنی ہے پہلے نماز کے شرائط سن لیجئے نماز کی چھ شرطیں نمبر ایک تہارت اس میں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 رات کا نورا میں عشاء کی نماز کا وقت ہے جیسے اس وقت کوئی نماز پڑھنا چاہے عشا کی تو وہ پڑھ سکتا ہے نیت جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت دل میں ہونا شرط ہے اگر نیت ہی نہ ہوئی تو وہ نماز نہیں ہوگی زبان سے کہنا شرط نہیں ہے زبان سے کہہ لینا مستحب ہے تقبیر تحریمہ نماز کی ابتدا میں جو تقبیر کہی جاتی ہے اس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کے ساتھ فرائض ہیں نمبر ایک تقبیر تحریمہ دراصل یہ ہے نماز کی شرط لیکن یہ بالکل نماز کے ساتھ ملی ہے اس لیے اس کو فرائض میں سے بھی شمار کیا گیا ہے تقبیر تحریمہ یعنی اللہ حکمر کہنا نمبر دو قیام نمبر تین قراءت نمبر چار رکو نمبر پانچ دونوں سجدے نمبر چھے، قعدہ قاعدہ عقیرہ یعنی آخر میں جو تحیات پڑھتے ہیں اور جو اتہیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ بولتے ہیں قاعدہ فرض ہے آخری قاعدہ اور اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں پوری پڑھ لے نمبر سات خروج جے بے سن اے ہی یعنی اراد ایسا فیل کرنا کہ جو نماز سے خارج کر دے اس کو موٹے الفاظ میں یوں سمجھے کہ سلام پھیرنا سلام کے ساتھ خارج ہونا یہ واجب ہے لیکن عام الفاظ میں اس کو یوں سمجھئے کہ آخری جو فرض ہے ساتواں سلام پھیرنا کے سبھی سلام ہی پھیرتے عام طور پہ یہ تو اب ایک اپنی شرائط پر جیسے غور کر لیا تو شرطیں ساری پوری کپڑے بھی پہنے ہوئے سترے بھی چھپا ہوا ہے پاک بھی ہے وزو بھی ہے قبلے کی طرف منہ بھی استقبال قبلہ وقت بھی نماز کا ہے نیت بھی موجود اب میں آپ کو عملی طریقہ بھی کروں گا اس کے ذمہ میں بھی کچھ میں کرتا چلوں گا پاک میں زینتکم عند کل مسجد کہ نماز کے لیے زینت حاصل کرو اس ضمن میں صدر الفاظ مولانا نویم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی نے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 خوشبو لگانے کی مزید بھی چاہیں تو نیت کر سکتے ہیں کہ خوشبو لگانا سنت ہے تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خوشبو لگا رہا ہوں نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں خوشبو سون کر درو شریف پڑھنا یہ بھی کار ثواب तो تو میں دروشریف بھی پڑھوں گا خوشبو اچھی ہو تو اس سے عقل تیز ہوتی ہے تو میں اچھی خوشبو لگا رہا ہوں میری اچھی خوشبو اس وقت میرے ہاتھ میں تو میں عمدہ خوشبو لگا رہا ہوں کہ اس سے میری عقل تیز ہوگی حافظہ مضبوط ہوگا تو اس سے انشاءاللہ میں دینی احکام سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا اور یہ اللہ کی نعمت ہے خوشبو تو اللہ کی نعمت پانے پر میں شکر ادا کروں گا تو لگا کر جب خوشبو آئے گی اس نعمت کو پا کر میں الحمدللہ کہوں گا یہ نیتیں میں نے سمجھے کہ یہ کر لی میں نے بسم اللہ پڑھ کر الحمد للہ فطر لگایا بسم اللہ تعالی اللہ تعالی للہ تعالی اس میں یہ بھی نیت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کو اور فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا فرشتوں کو بھی خوشبو سے راحت پہنچتی ہے ہر ایک کے ساتھ تو من کاتے بھی محافظین سے فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا دیکھیے نماز سے پہ پہلے خوشبو لگانا سنت ہے میں نے یہ نہیں کہا خوشبو جب بھی لگائیں یعنی کہ کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو تو سنت ہے خوشبو لگانا سنت کی نیت سے لگائیں گے جواب ملے گا اور اگر دن کو دکھاوے کی نیت ہوگی تو اللہ ایسی بدبو ہوگی قیامت کے دن اس میں جس مردے میں بدبو ہوتی ہے اب اس طرح کھڑے ہو جائے کہ چار اگلیاں کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو عام طور پر اس مستحق پر عمل بہت کم ہے آپ کی اگر عادت نہیں تھی تو آپ کو شاید تکلیف بھی ہوگی کھڑے رہنے میں لیکن تکلیف کے بعد راحت ہے تو تھوڑی سی زحمت کر کے چار اُنگلی کا فاصلہ اندازہ اب دیکھو میں کھڑا ہوں انشاءاللہ یہ چار انگلی کا ہوگا میں ناپ لیتا ہوں الحمدللہ بالکل فکس چار انگلیاں میری اندر سنا جی گئی تو آپ جب اس کی عادت بنائیں گے نا تو یہ آپ کھڑے ہو سکیں گے چار انگل بے مستحب اور اس طرح بدن جو پورا اس کا وزن جو ہے یہ بالکل ایک دال ہے اس وقت الحمدللہ اچھا اس میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے یعنی سنت یہ کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دے کبھی الٹے پاؤں پر وزن دے لیکن یہ احتیاط کریں گے دوسروں کو پتا نہ چلے کبھی یوں ہو گئے آپ کیڑے پلے ہوتے رہیں گے تو لوگوں کی نظر کھینچے گی بلکہ آپ جیسے الٹا پاؤں تھوڑا لوز کریں گے ڈھیلا کریں گے نا تو خود سیدھے پاؤں پر بس آ جائے گا کبھی سیدھے پاؤں پر کبھی الٹے پاؤں پہ یہ میں کر رہا ہوں لیکن شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو اس سنت پر بھی ان عادت ہو جائے گی اگر نہیں تھی تو مشق کیجیے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 واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اس نیت کی آج نہیں تو منہ کابل شریف سے ہے موجود ہے نیت کیا کرنی کی؟ تھی پہلے سے موجود ہے جو یہ عوام میں مو میرا کعبہ شریف کی طرف اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے تو میں یہ بھی بڑھا دے پیچھے اس امام کے تو اب میں اکیلا جیسے نماز پڑھ رہا ہوں کہ امام کے پیچھے بھی کراٹ نہیں کر سکتے میں نے کراحت بھی آپ کو بتانی ہے اب میں یہ کہتا ہوں چادر کا عشا کی فرض نماز واسطے اللہ کے اب آپ اس پر اٹھانے کہ یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو تک لگ جائیں یا کانوں کی لو تک پہنچے لگے نہ بھی تو کوئی حرض نہیں جیسا چادر ہے وہ کانوں تک نہیں پہنچ رہا تو ٹھیک ہے کانوں تک اٹھا لیے کانوں کی لو تک اور انگلیاں بالکل یوں کھینچ ٹان کر نہیں نہ بھی نہیں یوں بھی نہیں بلکہ یوں اصلی حالت پر ہو اور کاغدے کی طرف یوں میں اس طرح یہ اولیاء اب یہ کانوں تک پہنچ گئی اب اللہ اکبر کہنا شروع کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے اللہ اکبر یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے اور الٹا ہاتھ نیچے ہو سیدھا اوپر ہو اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اگل بگل جبکہ تین انگلیاں الٹی کلائی کی پشت پر اس طرح ہاتھ باندھنے یہ غلط طریقہ ہے جس طرح عام طور پر لوگ یوں باندھتے بلکہ یوں تینوں اونگلیاں پر اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہوگی نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے یہ مستحب ہے اب سنا پڑھئے اس کے بعد اعوذ و بسم اللہ پڑھنی ہے پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے اگر سورت ملانی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا سنت ہے سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم وإذن المغدوب عليهم والطالين آمين اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جانا اللہ رکو میں دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی उंगलियों سے گرفت میں لینا انگلیاں پھیلی بھی ہو نظر پاؤں کے پشکر اور کمر بالکل سیری ہو دونوں پاؤں میں بالکل خم نہ ہو دونوں ہاتھوں میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے جیسے کونیا یو ہو گئی یہ بھی غلط طریقہ کمر یوں کب نکل آئی یہ بھی غلط طریقہ یہ بھی غلط طریقہ پاؤں ہے یہ بھی غلط طریقہ بلکہ پاؤں بالکل سیدھے ہوں اور دونوں ہاتھوں میں بھی کسی قسم کا سم نہ ہو اور مضبوطی کے ساتھ دونوں گٹنوں کو آپ یا پکڑے رہے تو اس طرح کریں گے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی اور سر جو ہے وہ کمر کی سیز میں اب تین مرتبہ تصویر پڑی رکو گی سبحان عدین سبحان اور ربی اللہ سبحان اور تسمی کہتے ہوئے اٹھنا ہے یعنی سمیر اللہ ربنا ولکل شمد اس کو تسمی بولتے ہیں اس کو تحمید کہتے ہیں ربنا ربن الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد کہیں اور بہترین اللہ ربنا ولک الحمد کہیں کھڑے ہوئے رکو کے بعد اس کو قما کہتے ہیں قومے میں پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے بعض رکو سے برابر کھڑے نہیں ہوتے فورن یعنی اس طرح جیسے روکو میں گئے اور پھر یوں کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جائے گی کیونکہ کمر سیدھی رکھ کر کھڑا ہونا واجب ہے اب سجدے میں جانا پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے اس کے بعد دونوں اچھیلیاں اور اس کے بعد ناک اس کے بعد پیشان اور سجدے سے اٹھیں گے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 پہلے ہاتھ نہیں رکھنے جب کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے اللہ او سجے میں پیشانی زمین پر جم جانی چاہیے سجے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے اے اس طرح کی یہ ہڈی لگی ہوئی میری اب زمرے ناک کی نوک لگی ہوئی نہ الگ بات ہے لیکن ہڈی لگنی ضروری ہے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 البتہ امام کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے لوگ آپ کے آس پاس ہیں دوسرے نمازی تو اس وقت باجو جو اس طرح کروٹوں سے ملا لیں گے ورنہ کھلے رکھیں گے اسی طرح پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ جائیں اور اس کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو اور انگلیوں کا رخ روخلا کی طرف ہونا چاہیے ناک کی ہڈی پر نظر ہونی چاہیے اور ہاتھ کی انگلیاں بھی آگنا اب ادلہ کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا پہلے پریشانی اٹھائیں گے پھر ناک پھر دونوں ہاتھ بہت سجا کرنے کے بعد جب اٹھیں گے سیدھے پاؤں کا پنجا اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی اونگلیاں شملہ رو رہے اور اُلٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے دونوں سجدوں کے درمیان بیچنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں دونوں ہاتھ جو گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اور معتدل حالت میں ہوں گے نہ یوں نہ یوں نہ बल्कि دم के نہ इस بلکہ کے بعد اس طرح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 جیسے یہ سدے سے اٹھے اللہ اتبر اللہ اتبر اتنا ہم لوگ جلدی میں کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ واجب ترک ہوگا اور نماز مکرو تحریمی واجب اعادہ ہو جائے گی جلسے کے درمیان اگر چاہیں تو اس یہ پڑھ لیں اللہ فرلی تو جلسے میں جب اللہ فرلی کہ لیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا پھر اللہ کہہ کر سڈے میں جانا ہے گھٹنے تو آپ کے رکھے ہوئے زمین پر ہی دونوں اکیلیاں پہلے رکھیں گے پھر ناک پھر پیشانی اور وہی اس کے مستحب जो ہیں جو پہلے آپ نے ادا کیے آگنا سہین اور ابویل آگنا اب دوسری رقع کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس میں بھی زمین پر آپ نہیں رکھیں گے پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک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 یعنی نیچے کی طرف کی صورت پڑھیں گے بعد والی صورتیں اوپر والی نہیں یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إغدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنقمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الناس, في صدور الناس من والناس. پہلے ہی کی طرح اب روکو سجود وغیرہ بجا لانے ہیں اللہ اتبا سبحان اللہ نبی سبحان ربی ال اب کم از کم تین بار کہیے سبحان آگنا صبح سبحان ایم آگنا سبحان ربدیم آگنا اب اڈلا ہو کر کہ سڈے سر اٹھانا پہلے پریشانی اٹھائیں گے پھر, نا پھر دونوں ہاتھ اوب اوی اللہ آج سبحان ربدی آگنا سبحان آگنا صبح سبحان آگنا او اللہ اچم اب اگر چار فرض پڑھ رہے ہیں تو دو رکعتوں کے بعد کادا اولا ہے پہ پہلا قعدہ یہ واجب ہے اس میں پوری اتحیات پڑھنی واجب ہے ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے یہ قعدہ اوڑا ہے اس میں پوری پڑھی جائے گی بات السلام علیہ کا رحمت اللہ وبارین اب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 اِلَّ اللہ پوری کر لی اب چار رقت کی ہے تو اللہ حکمر کہتے ہوئے کھڑے ہونا زمین پر ہاتھ پھینک کے اللہ حکمر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھیے اور بسم اللہ سور فاتحہ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 الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے کادا گلا میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے کاداخیرہ بھی اسی طرح بیٹھنا ہے تو تین اور چار رکتے پوری کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو اب جو بیٹھیں گے وہ آخر میں تو کاداخیرہ کیا جائے گا اس میں اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے کوئی سی معور د بھی پڑھنی ہے اتہیات آپ سماعت فرما چکے اب درود ابراہیم اور دعا پڑھتا ہوں اللہ صلی علی محمد آل محمد ابلا ابلا اللہ بارق علامدین کما بارکلہ محمد و علی بلا ممید ام مجید اس کے بعد دعائیں معصور پڑھیں گے مثلاً اللہم رب جعلنی مقیمت صلاة ومن دریتی ربنا و تصبل دعا ربنا اغفر لي ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب جلسے میں اور قعدے میں نظر گود میں ہونی چاہیے مستحب ہے نہ بھی رکھی تو گناہ نہیں ہے جلسے اور قعدے میں دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اب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 اگر اکیلے پڑھ رہے تو اب مفتیوں کی نیت کی حاجت نہیں بلکہ دونوں طرف تو سلام دل کے فرشتوں کی نیت کریں گے السلام علیکم رسمت اللہ السلام علی الحمد الحمدللہ رب والصلاة والسلام علی سید المرسلین أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاه و سلام عليك يا رسول الله وعلى اليك و صحابك يا عليك يا نبي الله نور اللہ اسلامی بہنوں کی نماز کا عملی طریقے کے لیے ظاہر ہے کہ اسلامی بہن کو تو اسکرین پر لایا نہیں جا سکتا پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ اپنی نواسی کو آپ کی تربیت کے لیے پیش کر دوں اس لیے یہ مدنی منی حاضر ہے اس کی عمر بہت چھوٹی ہے تو یہ اپنے انداز پر نماز پڑھے گی میں آپ کو انشاءاللہ اس میں ارض بھی کرتا رہوں گا آپ کو کیا کرنا چاہیے نماز کے ساتھ فرائض ہے نمبر ایک تکبیر تحریمہ نمبر دو قیام نمبر تین قراءت نمبر چار رقو نمبر پانچ دونوں سجدے نمبر چھ قاعدہِ اخیرہ نمبر سات سرو بے اے ہی دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ آپ کو چار انگل کے فاصلے کا بتائے گی ماشاء اللہ پہلی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ استائیں بہنے کندھوں تک اٹھائیں گی اور ان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آنے چاہیے دیکھیں یہ دو ہاتھ مدنی منی نے اٹھائے اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے होने اسلائی بہنوں کے اور ہاتھ کندھوں سے اٹھیں گے اب ہاتھ باندھنے اور فوراً باندھنے لٹکا کر یا اس طرح کر کے نہیں باندھنے اب فوراً ہاتھ باندھنے تکبیر کہہ کر اور اس کا طریقہ یہ کہ چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھیں کہ الٹی اتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی رہے تو یہ آپ کو مدنی مندی باندھ کے بتائیے اے اس طرح اب تنا پڑھیں گے اونزو بسم اللہ اور الحمد شریف بھی پڑی جائے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبود وإياك نستعين احكينا الصراط والمستقيم صراط الذين أمت أن، عليهم ويل المرتوز عليهم ولا الضوال مني آمين بسم اب رو کا سن لیجئے رکو میں اللہ اکبر کہہ کر رکو کریں گی سائیں بہنیں تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ رکو میں کم جھکیں گی اس میں بھائیوں کی طرح زیادہ نہیں جھکیں گی کم جھکیں گی پاؤں سیدھے رکھیں گی اور ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر صرف رکھ دیں گی پکڑنے کی بھی زور نہیں دیں گی یہ ابھی مدنی منی آپ کو اس کا طریقہ بتائے گی ایف آئی دیکھیے اس طرح رکو میں اس اسلائی میں تھوڑا سا جھکے گی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 ربنا و الحمد کہیں تب بھی ٹھیک ہے اس میں بھی ثواب ہے لیکن اس سے کم اور ربنا بنا لکل حمد کہیں تب بھی ثواب کا کام ہے لیکن یہ اس سے بھی کم ثواب اس میں ملے گا کومے میں کھڑے ہونے میں دونوں ہاتھ لٹکا دیے جاتے ہیں کوما میں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 دونوں کلائیاں زمین پر بچھی رہیں گی رانے پیٹ کے ساتھ مل جائیں گی اور بازو جو ہے وہ کروٹوں کے ساتھ مل جائیں گے تو عورت بالکل اس اسلائی بہن جو ہے بالکل سمک کر سجدہ کرے گی اب منی اللہ اوپر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گی اللہ اوپر کہہ کر سجدے میں جانا ہوتا ہے تھا سجدے میں استائی بہنوں کی है یہ दोनों کہ सीधी तरफ سیدھی طرف نکالنے اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھیں اللہ پر کہہ کر جلسے میں بیٹھی ہیں ابھی اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں بیٹھنے کی استائی بہنوں کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے اور اٹھی سوریل اس بیٹھنے کی کیفیت کو تور رخ بولتے ہیں اور یہ دونوں رانوں کے بیچ میں ہتھیلیاں رکھیں گے اور اس دوران اللہم مغفر لی پڑھ لیں تو بہتر ہے اللہم یہ جلسہ ہو گیا اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے جتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے اور اللہم عمر لی کہنا مستحب کار ثباب نہ پڑھے اللہم ممک لی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 رے دید جنت دلا دیدی او نما कादे میں بیٹھنے کی اس مائی بہنوں کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور الٹی سوریل پر بیٹھیں اس بیٹھنے کی کیفیت کو تبرک بولتے ہیں اور رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں اور اس میں تحیات پڑھنا ہے اور جب اتہیات پڑھتے ہوئے قلم شہادت پر پہنچے اشہد ال جب کہنے لگے تو انگوٹا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لے اور چھوٹی انگلی اور اس کی برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دیں اور لا پر انگلی سیدھی اٹھائے اور اڈلہ پہ گرا دیں اور پڑھتے ہوئے گود میں نظر رکھیں تو ابھی مدنی منی آپ کو تہیات پڑھ کر سنائیں گی <تصفيق> کے بعد اگر یہ قائدہ خیر ہے تو درود ابراہیم بھی پڑھیں گے دعا بھی پڑھیں گے اور دونوں طرف سلام پھیریں گے <سلام> سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین ان شاء اللہ رحمان مزید سلسلے کے ساتھ ہم آئیں گے آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے مدانی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تُوبُوا إِلَى اللَّهُ أُسْتَوْفِرُ